شنارحمن الرحمہ الحمد اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ ذکین میں مجھے تمام خوران بحث کو شہر ایک بار پھر سلامت کرتے ہیں شکر اللہ در باب و سلم زکوٰۃ درخت نمبر تین اور پیش نمبر 100 پہ درخت باب زکوٰۃ سے آپ لوگوں کے مبارک خانہ تک پہنچا ہوں اور آج کے میں کل جو ہے آپ کو یہ بتایا کہ جن لوگوں پر زکوۃ واجب ہے ان کے کیا شرائط ہیں ہاں جی ان کے جو شرائط جن پر زکوٰۃ واجب ہے تو شاثین حال میں اس کے لئے بالک آخل ہونا اور آزاد ہونا مسلمان ہونا اور متمکن تصرف عمالی اپنے مال میں تصرف کے دس رفت میں اور اس پر کوئی شریک طور پر مال میں تصرف کرنے میں کوئی پابندی کا شکار شخص ہے نہ ہو یہ پانچ شرائط تھا ہاں جی اس کے لیے اور آج فرما رہے ہیں زکوٰوٰوٰوٰوٰوات جو ہے زکوٰۃ کے مستحقین کون کون ہیں ہم جہاں چاہیے دے سکتے ہیں یا کوئی مخصوص لوگ ہیں کہ زکوٰۃ اور باقی زکوٰۃ ان لوگوں کو دینا ہے تو اس سلسلے میں حضرت شاہ سید جو ہے فرماتے ہیں کہ وہ اماں بہت مستحقین کے سے ہاں جہاں اس کے در و اماں بھار اور من وجب وہ شخص جس کو زکوٰۃ دینے واجب ہے ہاں مستحقین زکوٰۃ تو چھاثر فرماتے فل اسناف الصمانیۃ المسکورۃۃ فیق تعالیٰ مستحین مستحقین زکا اصناف صنف یعنی گروہ سامانیہ آرٹ وہ آٹھ گروہ ہیں جو ذکر ہو چکے ہیں المسکور تو فیق و اللہ تبار و تعالیٰ کے اس مبارک قول میں یعنی قرآن پاک کی شاید میں یعنی قرآن پاک کی شاید میں ذکر ہوئے ہیں کہ وہ جو ہے زکوٰۃ کم مستحق کون لوگ ہے مستحقین زکوٰۃ کون لوگ ہے تو اللہ فرماتا ہے ان نم صدقات و بے شک صدقات جو ہیں عقیق الفقرائے اس کا فقرہ لوگ ہیں فقیر کی جمع ہے ولمساکن مسکین کی جمع ہے یعنی وہی غریب تاندس لوگ ہیں یہ دونوں کا مطلب آگے مزید توزیح آ رہے ہیں عامل عمل کام کرنے والے وہ لوگ ذکر جمع کرنے اور اس کی حفاظت کرنے پہ معمول لوگ ہیں اور یہ محنت کرتے رہتے ہیں وہ لوگ ان کو اپنی خرچہ جو ہے جتنا محنت کرتے ہیں اس حساب سے ایک نوک تنخواہ ان سے لے سکتے ہیں ومال ہوتے قلوب ہوں مولف طالب جوڑنا ہاں یہ قلوب قلب کی جمعہ اس مراد ملاد وہ کمزور ایمان لوگ ہیں جن کے دل جیتنے سے جن کو کچھ صدقات میں سے مال دینے سے وہ اسلام کی حمایت میں کام کرتا ہے اگر نہ دیں وہ یہ کام نہیں کرتا ہے تو ان کو تعاون قانون خیال رہنے سے اسلام کو فائدہ ہے مسلمانوں کو فائدہ ہے تو ان کے لیے بھی زکاة میں سے کچھ حادثہ ہے اس کو مال فتع خلوب بولتے ہیں دل جیتنے کے لیے ہاں جی کو وہ یہ لوگ خواہ کافروں میں سے ہو یا مزمانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جن کو دینے سے اسلام کو فائدہ اور تقویت پہنچتے ہیں ان کو دینا ہے وہ پھر رقاب رقاب اور گردن کے معنی میں یعنی گردن آزاد کرنے میں مراد اس سے غلام آزاد کرنا ہے ہاں غلام آزاد کرنے کے لیے چونکہ اسلام نے غلامی کو مکمل اسلام غلامی حمل کے مکمل ایک دفعہ ختم نہیں کیا مختلف جزدہ. ہنج کفارات میں اور ان کے ان کو آزادی کا چانس رکھا اللہ نے اور ساتھ ہی جو صدقہ خراد میں سے بھی ان کے لیے حصہ رکھا تو وہ پھر رقابِ اور غلام آزاد کرنے کے لیے والغارمین غارم مقروض شاس کو بولتے ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے لیکن گرد خرچہ خوراک پورا نہیں ہو رہا ہے یعنی عیا زیادہ ہے آمدنی کم ہے جس وجہ سے وہ مقروض ہے وہ قرضہ ادا نہیں پا رہے کھیر پا رہے ہیں تو ان کو آپ نے زکوۃ میں سے دینا ہے تو اور وہ لوگ جو مقروض لوگ ہیں وہ پھر اللہ اور اللہ کے راستے میں ہاں جی اللہ کی توجہ نیچے آ رہے ہیں جیسے مساجد بنانا ملز بنانا جہاد اکبر جہاد اکبر وغیرہ فرمائے وہ اپنی صویل اور مسافر ہے ایک بندہ بولو گھر میں امیر ہے لیکن سفر میں اس کے پاس خرچہ خوراک ختم ہو گیا یا لوٹ لیا آج کل جو ہے چوری ہو جاتے ہیں جیب خالی ہو جاتے ہیں اور ٹیم کی کے کھانے کا بھی محتاج ہو جاتا ہے تو مسافر جی وہ ان سب کو دینا ہے جی تو یہ آٹھ گروہ ہیں فقیر مسکین عاملین تین مولف قلب ریکاف غارمین تین چھ فی سبیل اللہ سات و ابن صبیر آٹھ ان آٹھ گروہوں کو زکوٰۃ کے صدقے کا مستحقین نے باقی صدقات کا بھی اللہ نے فرید من اللہ ان کو دینا اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے واجب حکم ہے والم الحکیم اور اللہ تعالیٰ حکمت والا اور جاننے والا اور حکمت والا ہے علیم جاننے والا حکیم حکمت والا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے ان سب کو مستحقین زکوٰۃ میں سے کیوں قرار دیا ان کے لیے زکوٰۃ میں سے حصہ کیوں رکھا اس کی حکمت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں بالعلٰ فرما ہے میرے ذات جاننے والا اور حکمت والا ہے اب اس میں جو حقرا اور مساکین کے لفظ آئے اس سے کون لوگ مراد ہیں جیسے فرمات عم الفقرا والمساکین وار فقرا المساکین جی؟ ہیں جی تومفلثین یہ وہ مخلصف ہیں مخلث مفلس مغلصی تانگ دس لوگ یہ وہ تانگ دس لوگ ہیں لا یقن الحم نہیں ان کے لیے شون یا تو یہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں کھانے کو اب یقین یا تھوڑا ہے لیکن والا یہ پھر پورا نہیں کرتا ہے بھی معونتی ان کے اپنی خرچہ خورا و معاونت عیال بیوی بی بی بی بچوں کی خرچہ خورا مدت صنعتین ایک سال کی خرچہ خورا پورا نہیں ہوتی ہے کیونکہ جیسے وہ زمانے میں زیادہ تر زمینداری ان پر موقوف ہوتے تھے تو جو آمدنی آیا جو فصل آیا وہ ان کے سال کے خرچے کو پورا نہیں کر پائے گا تو ان کو جو فقراء مساکن ہیں فقرا اور مساکین کہتے ہیں اسے فقرا فخر سے ہی فقر کے معنی ہیں جی ریتھ کی ہڈی کے معنی میں تو یہاں فقرات اور تقاریب لوگوں کو فقراء سے مراد وہ لوگ جن کے جو جس طرح غالب ریتھ کی ہڈی جس بندے کا ٹوٹ گیا ہو وہ زمین سے چل پھر نہیں سکتے ہیں پڑا رہتا ایسے ہی ان بیچاروں کا ہاتھ اتنا تنگ ہو گیا کہ زندگی کے جو ہے امول ان کا چلنا مشکل ہو گیا تو اس حساب سے جو ہے فقیر کی حالت زیادہ خراب ہے الشاثر نے بھی جو عبارت پہلے لایا اللہدین لا یقن الحمشون وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں اس سے یہیں فقیر کی تفسیر و مساکن سکن سے زمین گیر ہونا یعنی وہ لوگ جو ہیں جیسے ایک بیماری ہے جس سے وہ زمین پر پڑا رہتا ہے آگے پیچھے چل پھر کمائی کے لیے نہیں کر سکتے ہیں ایسے یہاں پر مسکین وہ لوگ ہیں جس کی ضرورت زندگی پورا نہ ہونے کی وجہ سے کوئی آ کے وہ زمین گیر ہو گیا کوئی کاروبار کوئی بڑا کام نہیں کر پاتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں ان کو مسکین تو مسکین سے گویا کہ جو ہیں ایسے بعد میں تشریح کرنے والا یہ کہ وہ لوگ جن کے بعد تھوڑا بہت تو ہیں لیکن اس کی ان کے اپنے خرچہ بیوی بچوں کے خرچہ ہرا ایک سال کا پورا نہیں ہو پاتے ہاں جی یہ مرال ہے تو اس لحاظ سے فقیر مسکین سے زیادہ بدحال آدمی مراد ہو جائے گا تاہم دوسری بات علماء نے برعکس بھی بتایا ہے کہ مسکین زیادہ بدحال ہے فقرا سے ہمیں بعد نے کہا دونوں برابر ہے لیکن جو ہے یقیناً دونوں وہی فقیر ہی گمرہ میں آتا ہے اور اس سے جو ہے وہ لوگ یا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں کھانے پانی ذرا زندگی کے لیے اس کو بھی آپ زکا دے سکتے ہیں یا وہ جو تھوڑا بہت ہے لیکن ان کے سال کا خرچہ پورا نہیں ہوتی ہے ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں یہ دونوں فقیر اور مسکین کے زمرے میں آتے تو اور تیسرا گروہ جو ہے عاملین ہے عامل عمل سے عمل کرنے والا ملاد کام کرنے والا اس سے کون لوگ ملاد ہے عمل عامل نامہ کام کرنے والوں سے ملا وہ لوگ ہیں اصاون جو کوشش کرتے ہیں پھر جب اس صدقات اس صدقات اکٹھا کرنے میں وہ حفظ اس کی حفاظت پہ معمول لوگ ہوتے ہیں یا چونکہ یہ لوگ ہاں پہلے زمانوں میں حکومت اسلامی میں یہ چیزیں ہوتی تھیں کچھ لوگوں کی یہ خود ایک ذمہ داری تھا عہدہ تھا جس میں لوگ زکوٰۃ لوگوں سے جا کے جانور اور غلات وغیرہ کھجور کشمش یہ ساری چیزیں درامدین لوگوں سے لیتے تھے اور ان کی حفاظت کرنے پڑتے تھے جانوروں کی حفاظت کرنے پڑتے تھے غلات کی حفاظت کرنا جمع کرنا ایک زحمت کش کام تھا تو لہذا ان کو بھی ایک نو مزدوری ہے وہ بیت المال سے اسی زکوٰۃ اور اس کے صدقے میں سے ان کا بھی مزدوری دے سکتے ہیں تو یہ عاملین ہیں جو اس کی جمع کرنے میں اس کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں ان کو بھی ان کے اپنی محنت کے لحاظ سے کچھ خرچہ حاکم اسلامی بیت المال سے دے سکتے ہیں اسے زکوٰوٰۃ سے وم المولفۃ تو قلوب مولف قلوب دل جیتنے کے لیے جن کو صدقہ دیتے ہیں زکوۃ میں سے دیتے ہیں یہ کون لوگ ہیں فہم اللظین یہ وہ لوگ ہیں بالعایت ان کو خیال رکھنے سے ان کو زکوۃ میں سے کچھ نہ کچھ دیتے رہنے سے یفی المسلمون مسلمانوں کو نافع ہوتی ہے اسلام کو ان سے تقویت ملتے ہیں جنگوں میں ان سے مخبری کا کام لیتے ہیں ہاں جی حالات کی جائزہ لینے کے لیے بیچتے ہیں ویسے بھی اور بھی بہت سے کام لے لیتے ہیں یوں سمجھے جاسوس کی سی ان لوگوں سے لیتے ہیں ہاں جی اور ان سے جو ہے اور ان کی مالی تعاون کرتے ہیں وہ اگر ان کو پیسہ دیتے نہیں تو وہ یہ کام کرتا نہ دے دیں تو نہیں کرتا اس لیے فرمایا جو ہے ان کا یار بھی ان کا رعایت کرنے سے یہ انتخاب مسلمانوں کو فائدہ ہے وہ قبول اسلام اور اسلام کو تقویت پہنچتی ہے پبتر کے رعایتیں ان کو رعایت کرنا چھوڑنے پہ نتیجہ الگ سے الٹا ہوتی ہے ہاں ان سے جو فائدہ معلوماتی اور اطلاعات جو ملتے تھے وہ اب نہیں دے گا یقیناً اس کو کچھ نہیں دینے سے تو لہذا جو ہے ان کو دے سکتے ہیں جن کی کیفیت یہ ہو تو فرماتے ہیں آئے تو پھر یہ کفار مسلمان ہیں فرماتے ہیں اس میں کافر مسلمان کی قیدنی ہیں فقر من کا انقدعا ہر وہ شاہ جس کی یہی پوزیشن ہو فق من ہر وہ شاید کا جس کی یہی پوزیشن ہو کہ اس کو کچھ دینے سے مسلمانوں کو فائدہ اسلام کو تابویت ہے نہ دیں تو نقصان ہے ہاں یہ نتیجہ سیا ابراک ہے تو ان کو دے دیں اور یہ خواج ہے من کا انقدعل لکھا خوابن ہوں وہ وہ اسی مولہ قلوف وہ انہی میں سے ان اس مولہ قلوف کے گروہ میں سے ہیں کافر انکانہ غیر وہ شاد خواہ کافر ہو خواہ کافر نہ ہو ہاں جی مسلمان ہو لیکن جو اس کو دینے سے وہ دین کے لیے کام کرتا ہے نہ دیں تو نہیں کریں گے تو لہٰذا ایسے لوگوں کو جن کو دینے سے اسلام کو فائدہ ہے مسلمانوں کو دین کو تقویت پہنچتی ہیں تو ان کو بھی زکوۃ میں سے دینا جیسے بلا وہ کافر ہی کون ہو چھوٹی چیز غلام آزاد کرنے کے لیے ہاں رقا وہ اما پھر رقع بال غلام آزاد کرنے کے لیے کن کو دینا ہے فقل المن حضرت ہر اس شخص کو آپ زکوٰۃ کے حصے میں سے دے سکتے ہیں جو یا شریع نفس آؤ جو اپنے نفس کو خریدتا ہے یعنی خود غلام ہے اور اپنے آپ کو مالک سے خرید کے آزاد کراتا ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں اور وہ یا ایک شاذ خود اپنے بیٹا اسے بیٹا غلام ہے اس کو خریدنے کے لیے خریدتا ہے تو اس کو آپ دے سکتے ہیں اوزوج اور ایک بندہ اس کی بیوی لونڈی ہے کنی سے وہ اس کو آزاد کرانا چاہتے ہیں ہاں جی او تو وہ اس کو آپ دے سکتے ہیں او من بالمشقت یا ہر وہ غلام جو تکلیف میں آپ کو نظر آتا ہے مالک کی طرف سے وہ ساتھ تکلیف میں ہے من بالمشقت ابتلیہ وہ غلام جو مشقت میں مبتلا ہیں من مولا اس کے اپنے مولا اور آقا کی طرف سے ہاں جی تو اور تو پھر وہ سماً پھر ذمت اور اور اس کی قیمت بھی اس کی اپنی ذمہ ہے کوئی اور دینے والا نہیں ہے تو ایسے صورت میں آپ جو ہیں اس کے لیے زکوٰۃ اپنی زکوٰۃ میں سے سدکات میں سے اس غلام کی مدد کریں تاکہ یہ غلام اپنے مالک کو دے کر خود کو آزاد کریں یا آپ خود جو ہیں اس غلام کو آزاد کریں اپنی جیب سے پیسہ دے کر ہاں جی آپ اپنی زکوٰۃ دے کر اس غلام کو آزاد کریں جو تکلیف میں ہے اذیت میں ہیں تو دے سکتے ہیں اما قرض دار جو ہے غارم امّ الغارمونوں نہ غارم کی جمع ہے وہ قرض دار لوگ عمل غارمون بار وہ مخروص لوگ جن کی گردن قرض ہیں حق الیو قرض ہر وہ شخص جو قرض کے اوپر قرضہ ہے ہاں جی قرضے کا بوشت تلے دبا ہوا ہے لا دل و الاداٮٔی قرضے کو ادا کرنے پہ قدرت نہیں رکھتے ہیں کس وجہ سے لقلت المال یا اس کے مال کم ہونے کی وجہ سے مال کم ہونے کی وجہ سے وہ کثرتِل آیال بھی بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے گزارا نہیں ہو پا رہا لہذا وہ قرضہ ادا نہیں کر پا رہے تو وہ یقیناً جس نے قرضہ سے وہ بار بار ان کو تنگ کرے گا تو آپ ایسے لوگوں کی مدد کریں تاکہ وہ اس کا جان چھڑائیں اس قرضے سے اس کو نجات دلائیں ہاں جی ہر وہ شکل جو قرضوں کے تلے دبے ہوئے ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں البتہ یہ کچھ لوگ جو ہیں زیادہ عائشی کرنے کے لیے قرضہ لیتے ہیں اور وہ عیاشی نہ کریں نارمل زندگی گزاریں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وہ قرضہ ان کے اوپر نہیں آتے ایسے لوگ خاکدار نہیں ہیں وہ لوگ جو اپنے روز مرہ نارمل کھانے سے بھی کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہیں اور مقروص ہے اس کو نارمل کھانا بھی کھائیں تو وہ اس کا قرضہ ادا نہیں کر پاتے ہیں تو ایسے لوگ بلا تھے وہ لوگ جو عیاشیں کرتے ہیں کثرت عیاشی کی وجہ سے مغروب سے ورنہ اس کے بعد مال دولت ٹھیک ہے اگر وہ امکانات سے کام لے لیں تو وہ قرضہ ادا کر سکتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو نہیں دینے چاہیے جو لوگ سج مجھ محتاش مغروب سے ضرورت زندگی پورا نہیں ہو رہا ہے ان کو دے دیں ہاں جی تو وہ زق... یہ کہ وہ کا مال کم ہے اول عیال زیادہ ہے اس کو دے دیں وہ تعداد در زکوٰوٰۃ تو پھر فرماتے ہیں آپ کی زکوٰوٰۃ ادا ہو جائے گے ان کا ناگر و لمت کے ہیں اگر آپ جو صدقہ دینے والا ہیں آپ کا آپ کا اس مغروط شخص کے اوپر دین ان کوئی قرضہ ہے اشاعت معروث ہے جو شرائط پورا ہونے والا جس کے بیوی بچے زیادہ ہیں مال کم ہیں اور آپ کو اس کے اوپر قرضہ ہے اور آپ نے زکوٰۃ دینا ہے تو آپ اپنی زکوۃ جو ہے اس کے قرضے کو معاف کریں تو یہ آپ کے زکوۃ کی نیت سے تو آپ کا زکوٰۃ ادا ہو جائے گا تو اللہ کہتے ہیں تعداد ادا ہو جائے گا انکان للمتصدق عالیہ اگر وہ شاید جس کو آپ نے صدقہ دینا ہے ہاں جی انکان انکارمصدقہ دینے والے کے لیے اعلیٰ اس معروف شخص پہ دین کو یہ قرضہ ہو تو آپ کا قرضہ تو آپ کا جو ہے ادکات ادا ہو جائے گا بے ذمت ہیں اس غریب آدمی کو بریو ذمہ قرار دینے پہ وہ بولیں یہ جو ہزار روپے تم نے مجھے دینا تھا میرا قرضہ تمہارے پاس تھا وہ تمہیں تم نہیں دے دیں چونکہ کہ میں زکوٰۃ کے متھ میں کاٹ دوں گا تو اس نے زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ دینا تھا کہیں اور تو اس کے قرضے میں کاٹ دیا تو پھر اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گا تو یہ چھ آٹھ گروہ میں سے چھ گروہ توجہ آپ لوگوں تک پہنچ گیا باقی انشاءاللہ کل کے درس میں